اب یہ دوسری صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت التحریم یعنی یہ معاملہ کہ بیویوں کی محبت یا ان کے جذبات کا لحاظ اور پاس یا ان کی دل جوئی میں کوئی کام آپ ایسا کر بیٹھے کہ جو شریعت میں جائز نہیں یا شریعت کا کوئی جائز کام ہے وہ آپ اس کو نہ کرنے کی قسم کھا لیں اب ظاہر بات ہے کہ حضور کے لیے یہ تو ممکن نہیں تھا قدر کا کوئی سوال ہی نہیں کہ آپ اپنی کسی بیوی کی محبت کی وجہ سے یا دلجوئی کی وجہ سے کسی حرام کام کا ارتقاب کرتے ہیں. لیکن دو تین واقعات ایسے ملتے ہیں کہ حضور نے اپنی بیویوں کی دل جوئی کے سلسلے میں کوئی چیز جو آپ کے لیے اصل حلال تھی اس کے بارے میں قسم خالی کہ اب یہ میں استعمال نہیں کروں گا اس پر پکڑا گئی یا نبی تو حضر اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے اوپر وہ شہد جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے تب تھی بردات آزواج ایک کیا آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا جوئی ب اللہ غف الرحیم اب دیکھیے یہ تیور بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو یہ ناپسندیدگی یا تورما اللہ کا تب تبیبردات و اللہ غفر الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے اللہ نے واق فرمایا اللہ نے آپ کی خطا سے درگر کیا قدفل اللہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی قسموں کا کھول دینا جو ہے اس کا راستہ معین کر دیا ہے فرض میں یہ بھی سمجھا گیا نازم ٹھہرایا ہے یعنی کوئی غلط قسم کھالی ہے تو اس فرض ہے کہ اسے توڑ دیا جائے لیکن توڑنے کا کفارہ ہے ایسے ہی نہیں توڑ دیا جائے گا وہ بھی پوری آیت جو ہے وہ سورہ معاہدہ کے اندر آ چکی ہے گویا کہ اب آپ یہ اپنی قسم توڑیے اور وہ کفارہ ادا کیجئے وہ اللہ اللہ تمہارا مولا ہے مددگار ہے کچھ پناہ ہے وہ علیب الحکیم اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے کمال حکمت والا بھائی تصور نبی الباد المادی حدیثہ اور جب نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج اپنی کسی زوجہ محترمہ کو کوئی بات بتائی اثر رہ اسرار سے خفیہ طور پر راز کے طور پر میں انتفاصر میں نہیں جا رہا کہ واقعات کیا تھے ورنہ بہت دیر لگ جائے گی بات سمجھنی چاہیے باقی یہ کہ آپ تفسیروں میں دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے کوئی بات اپنی کسی ایک زوجہ محترمہ کو بتائی اور کا دیکھو یہ کسی اور سے کہنا نہیں یہ میرا راز ہے فلما نب بات نہیں جب انہوں نے اس کو ظاہر کر دیا عورتوں کے کہتے ہیں پیٹ ہلکے ہوتے ہیں اس معنی میں کہ راز رکھنے اپنے پاس بہت سے مرد بھی عورتوں کی طرح کے ہوتے ہیں ان سے کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی نہ ہر زن دن زنس تو نہ ہر مرد مرد لیکن یہ کہ عام طور پر یہ عورتوں کی کمزوری شمار ہوتی ہے تو ازواج واج متحرات سے بھی اس کا صدور ہوا ہے فلمان نبات میں ہی جب انہوں نے اسے ظاہر کر دیا وہ اظہر اللّہ علیہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسے مطلع فرما دیا کہ وہ راز نہیں رہا ہے راز آپ کی اہلیہ نے فاش کر دیا باغ تو حضور نے کچھ تو ان کے سامنے ظاہر کر دیا بار ادام باز ان بات پوری ان کو نہیں بتائی بات جو ہے روک لی پلما لمبا بھی تو انہوں نے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا قالت من امبا کہا گا اب ایک کرتے ہم تو یہ ہوتا ہے کہ فوراً مدامت سودی کہ ہاں حضور مجھ سے غلطی ہو گئی میں واقع آپ کا راس جو ہے وہ میں رکھ لی سکی اور مجھ سے بے دھیانی میں بے خیالی میں بات نکل گئی ایک دوسرا یہ ہے من امباک آپ کو کس نے بتایا یہ انداز جو ہے دیکھیں عام بیوی عام شوہر کے درمیان اس میں کوئی حرج نہیں لیکن جیسا کہ سورہ حجرات میں ہم پڑھا ہے چترا اندیکو رسول اللہ اے عائشہ اے آئشہ یہ تمہارے شوہر ہی شوہر نہیں ہے یہ اللہ کے رسول ہیں طرز عمل تمہارا جو ہے ان کے ساتھ بہت محتاط ہونا چاہیے بہت محتاط ہونا چاہیے بند کا آپ کو اس نے بتایا کالا رب علی العلیم جواب میں بھی غصہ ہے ادور کا مجھے اس نے بتایا کہ جو العلیم ہے اور خبیر ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے اب یہ اللہ تعالی کی طرف سے آ رہا ہے اس کی تعبیر میں اہل تشیع ایک انتہا کو نکل گئے ہمارے عام مفسرین نے بھی انہی کی رابش اختیار کی ہے لیکن مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا میں کم از کم اپنی ذات پر بہت بڑا احسان سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے تعبیر کی ہے اور وہ عربی زبان کا جو اسلوب اس کے اعتبار سے سخت فیصد درست ہے ان تطوبہ فقط فقط کو لوبوں کو اگر تم دونوں اب ظاہر بات ہے کہ ایک اہلیات نے رات چھمایا جو دیا گیا تھا دوسری اہلیہ حضور کی دوسری اہلیہ کو کہا جاتا حضرت حفصا نے یہ معاملہ کیا حضرت عائشہ کو بتا دیا ان دونوں کے تعلقات بہت اونچے تھے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کے ہاں جو مقام اور مرتبہ تھا ابو کا اور عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے حوالے سے ہی پھر الواج متحرات میں بھی خود بخود غیر شعوری طور پر یہ احساسات ہو جاتے ہیں تو انہوں نے تطلوبہ اللہ ہے اگر تو اب تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو فقط فخت قلوب کو ماں اس کا ترجمہ کیا تو تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں یہ اہل تشیوں کا ترجمہ ہے الواج متحرات سے انہیں بالعموم قد ہے حضرت عائشہ سے بہت سخت ہے لیکن یہ عام الواج متحرات سے اس کا ترجمہ صحیح یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے لیے یہی مناسب ہے اور تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے ناز والے نیاز کیا جانے اب یہ مانگا جو ہے یہ ذرا کڑا گزر رہا ہے کہ حضور مجھ سے غلطی ہوئی آپ مجھے معاف کر دیجیے اور وہ بھی اس لیے کہ معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھیا تمہارے دل میں تو بات اب آ چکی ہے بس تم مان نہیں رہے ہو دل میں تو تم نے بات سمجھ لی تم اگر ایسا کرو تو یقیناً تمہارے لائق ہے جی یہ انداز ہے یہ اور یہ بہت سی مثالیں دے کر انہوں نے واضح کیا اور میں اسے بہت بڑا احسان مانتا ہوں ان پتوبہ اللہ فقط کو لوگ اللہ کے دنان میں اگر توبہ اچھا سگن کا ایسا لفظ ہے یہ عربی زبان کا جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا مالا الہ مالا عن میلان سے مالا کے بعد الہ ہوگا کسی شے کی طرف میلان توجہ کا ہونا دل کا ادھر رجحان ہونا اور مالا عن کسی چیز سے نفرت ہو جانا لفظ ایک ہی مال میلان الا اور عن رغیبا الا رغیبا عن راغیب ہوا اس کی طرف اور راغیب ہوا اس چیز سے متنفر ہو گیا اس چیز سے لفظ دیکھیے رغبت اس کا سنگ کا لفظ ہے تو سنگ جو ہے دونوں طرف جاتا ہے تمہارا دل تو مائل ہو ہی گیا ہے کس طرح مائل ہو گیا ہے یعنی وہ واقع تن اپنی خطا کا احساس ہو گیا ہے تمہارے دلوں کو اب صرف یہ ہے کہ زبان سے بھی اس کا اعتراف کرو جیسے کہ حضرت آدم کو احساس ہو گیا تھا اپنی خطا کا تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ سکھا دیے تھے فتل کا آدم عمر رب ہی عَلَيْهِ یہ ترجمہ اس آیت کا صحیح صحیح انتوبہ فخر فقط قروب و کما انتظاہر آلے ہیں اور اگر اب جیسے کہ قاعدہ ہے عام طور پر حضور کی بھی کوئی ہلکا سا اگر ہو جاتا تھا تو کس قدر انداز جو ہے سخت ہو جائے مجید کے اندر کہ بڑے لوگوں کے معاملے بڑے ہیں اور رب و رب الم اسی طرح جو بھی اونچے لوگ ہیں بدواج متحرات ہیں تو ان کا بھی جو بھی اظہار ناپسندیدگی ہو رہی ہو رہا اللہ کی طرف سے اس میں الفاظ بڑے سخت ہیں اگر تم دونوں نے کوئی گٹھ جوڑ کر لیا ان انتظاہرا علیہ محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم کوئی متحدہ بہار بنا لیا تو سن اللہ ہوا مولا ہوا و جبریل وساحل مومنیر ولبلائے کا تو بادیر کہ اللہ ان کا والی ہے بلی ہے دوست ہے بنا ہے مددگار ہے پھر جبرائیل ہے پھر تمام صالح اہل ایمان ہے پھر یہ کہ تمام فرشتے بھی اس کے بعد ان کے پشت بنا ہے تو ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ ان کے مقام کی مناسبت سے کرو چاہے وہ تمہارے شوہر ہیں تم ان کی بیوی ہو لیکن معاملہ کرو اس میں تمہارے امتی ہونے کا پہلو جو ہے وہ کہیں نگاہ سے اوجل نہ ہو وہ اللہ کے رسول ہے تم امتی ہو آسار رب بہو ابھی اور سختی آ رہی ہے امید ہے کہ ان کا رب ان تلّ کا اگر تم سب کو تلاک دے لے یوگ دلاحو ازواجن خیرم ہم ان کل بدل دے تم سے کہیں بہتر بیویاں ان کو عطا کر دے مسلمات ہاتین مومن آتین کان تعطن تائے باتین آب داتین سائے ہاتین سید باتین و یہ سارے اوسات ان میں واو ہے ہی نہیں بیک وقت یہ سارے اوساف ہوں مسلم بھی ہوں مومن بھی ہوں فرما بردار بھی ہوں توبہ کرنے والیاں آبداد عبادت گزار سائے ہاتھ دنیا کی لذات سے کنارہ کش سی بھی ہو سکتی ہیں حضور کے نکاح میں تو اکثر سیبا آئی ہیں سیبہ وہ ہے جن کی پہلے کوئی شادی ہوئی ہو طلاق ہو گئی ہو یا یہ جی کہ بیوہ ہو گئی ہو اکثر و جو آپ کے نکاح ہیں وہ سیبات سے ہیں وہ اور کواری بھی تو ایک غالباً جہاں تک مجھے میرا ذہن ہے صرف ایک حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی علیہ جو کواری حیثیت سے آئی ہیں حضور کے نکاح میں باقی سب کی سب سے یہ بات ہے یہ تو ہو گیا ایک خاص معاملہ آئلی زندگی سے متعلق حاصل کیا ہوا کہ وہ معتدل معاملہ رکھو حقوق الزوجین اپنی جگہ ہے فرائض الزوجین اپنی جگہ ہے اللہ کے حقوق اس سے بالا ہے ان کو اوپر قائم رکھو اور اس کے تحت جو ہے جو بھی اللہ نے حقوق موید کر دی ہے فرائض معین کر دیے ان کو ادا کرو لیکن یہ کہ ادھر اگر ہو گیا معاملہ تو بھی سلیقے سے ہو بات نہیں بن رہی ہے اگر رخصت کرنا تو شرافت کے ساتھ اس کے یہ قواعد و ضوابط تھے اور اگر ادھر جانا ہے تو روکو اپنے آپ کو کہ کہیں ان کی محبت یا یو نظیر عامنظواج کو اولاد کو محدود و لکھم فاضر تو ڈرو ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت جو ہے وہ تمہیں کسی غلط راستے پر لے جائے اب جو حصہ آ ہے سورہ مبارکہ کا اس میں ایک تو یہ تین آیتیں درمیان میں آ رہی ہیں وہ تو خاص طور پر جو ہے یوں سمجھیے خواتین سے متعلق نہیں ہے مردوں سے متعلق ہے اور وہ اصل میں سورہ حدید کا سلسلہ جو ہے جو آخر ابارہ اختتام پر آ رہا ہے اس کا نقشہ جو ہے یہاں پر پھر آ جائے گا یا اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے حل ویال کو آگ سے یعنی دیکھیے ایک نیگیٹو ایسپیکٹ تو یہ آیا تھا یا یو نظین امن ان نمی نظواد کو اولاد کو معدوب یہ تو نیگیٹو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھو ان کی محبت ان کی دل جوئی تمہیں غلط راستے پر نہ ڈال دے اب یہاں جو پازیٹو ہے تم جن کے بھی شوہر ہو اور تم جن کے بھی باپ ہو ان کی زندگی کو دین کے رخ پر ڈالنا تمہاری ذمہ داری ہے اپنی سی کوشش کرنا ڈال دینا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے حضرت نو کا ایک بیٹا بھی ان کے نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا کوئی بات نہیں لیکن تم کیا کر رہے ہو تم اپنے اہل و عیال کے حق میں سمجھا تم نے یہ ہے کہ صرف نان نفے کی ذمہ داری ہے کھانا پلانا ہماری ذمہ داری ہے بس یہ بہت غلط ہے بندہ مومن ہونے کے ناطے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے آل اپنے اولاد اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانے کی فکر کرو کربیت ان کی دین کے لیے رجحان ادا کرنا ان میں اس کے لیے جو بھی ممکن طریقے ہو اختیار کرنا یہ تمہاری ذمہ داری یا ایمان بچاؤ پہلے اپنے آپ کو فطری بات ہے کو انفو سکوں جیسے حضور فرمایا کرتے تھے اپنے خطبے میں اوسی و نفسی میں تکم اللہ میں تمہیں بھی وسیعت کرتا ہوں مسلمانوں کے اللہ کا تقوی اختیار اپنے نفس کو بھی اسی طرح او انفسک ام و بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو آگ سے وقد ون نات اس کا ایندھن بڑھے گا انسان اور پتھر علیہ ملائے کا تم اور اس پر ایسے فرشتے ہیں معمور ہیں اس جہنم پر کہ جو بڑے تند خو ہیں سخت دل ہیں لا اللہ ماں ہوں اب جب تم یا تمہارے لاڈلے تمہاری لاڈلی بیوی اور تمہارے لاڈلے بیٹے اور بیٹیاں جب جہنم میں جھوکے جائیں گے اگر اللہ نے تمہیں بچا بھی لیا اور وہ تمہارے سامنے جہنم میں جائیں گے تو سوچ لو ان کی چیخ و پکار اور ان کا نالہ و سیون وہ فرشتوں کا دل جو ہے اسے پسیجے گا نہیں وہ بڑے سخت دل ہیں اب سوچ لو کن کے کی حوالے کرنا چاہتے ہو جہنم کے داروگا کے حوالے کرنا چاہتے ہو اپنی بیویوں اور اپنی اولادوں یہ محبت نہیں یہ تو عداوت ہو گئی ہے تم سمجھ رہے ہو کہ محبت کا مزہ ہے یہ تعلیم دلوا ہے کون سی تعلیم ہے جو ہو دین کی طرف راغب کرنے والی ہے یا باغی کرنے والی ہے یہ تمہاری رحمت ہے محبت ہے یا عداوت ہے دشمنی ہے الحا ملائے کا شداد ان کا دل پسیجے گا نہیں پتھر کی طرح سخت دل ہوگے ان کے غلام شداد چیخے جاؤ چلائے جاؤ لا لو شہ لا یاسن اللہ ما مر جو اللہ کا حکم ہوگا وہ اس کی نافرمادی نہیں کریں گے جس کو جو عذاب دینا ہے وہ دیں گے بھائی فلون مایو مرون اور کریں گے وہی کچھ جس کا انہیں حکم دیا جائے